I'll come مکمل انتمام فرمایا اپنے ایک دوستوں کے تاؤ ادا بحر صلی اللہ علیہ وسلم सरकार का दीन हो आपका जब फिर बंदे जी सकते काफड़ा सामू की चला सानू निजाम देना है। जीवन या जिंदगी दे दस्तूर देने वह खुद जीवन जोगे नहीं उना अपने जिंदगी गुजारन वा खुद मुसलमाना के कानून सलाम तारे जद आप जोगी के गुआव आए आप गुजार नहीं सकते सामू नागत करांगा ना अजू के अंदर कि کل پھر نبی سرکار سایہ رحمت نیم نظام بولو بولو میرا سوال جینے جن ذرا بولو سوال گورن اس مسئلے نو دور سمجھنا کلبا دو قسم کا ایک تر دکھا دیکھ کے ساتھ بغیر توں نے جی ہے بولو نہ سبحان اللہ نام اسی واسطے رفو لالی نے ایلان فرما دیتا ہے پر مل اور رسو لو بلو دا تین لہو آدر دین debajo الا سے جی نے فرمایا تے ہو جا وقت ہونا کٹے ہونگے پر انومنٹ کوئی بھی نہیں ہوئی نہیں ہوتا مطلب من سارے مسیحت کٹھے ہونے والے موومنٹ نہیں آہ! آہ! نہ مسیط بنای ماں نے مسیط دوسری حدیث چودہ حضرت رضی اللہ تعالی نو نبی کریم صحابی نے نو نبی پاک سرکار نے اور والے نے نام نا تک د نا چھوڑے سن کیا پتہ اس کس واسطے حضرت سال کر ستاپ رتی اتنا تالان اس جنازے شریق ہوں سن جس جنازے چدرت ازافا ہوں سن پر ماتے سنجیدہ جنازہ ازافا نہیں پڑے گا میں نہیں پڑا گا کیونکہ ہے پتا گافکڑا اور اتو یہ بھی پتا لگا بھی ہر کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے کوئی یہ جنازے بھی ہوتے ہیں جہاں بندے کا اپنا جنازے خراب کر سا. तवजो नहीं की कई एहरा भी होते ने जरा बता अपना जनादे बर्बाद कर सकते इस वास्ते हर जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए देखना चाहिए, चाहिए जनाला तवज्जो दी नी सरकार ने दीप की प्रक्रिया सामने कर रख दें समझा देनी है और तैन अबानी अखिल नजर आएगी उसकी वजह है सारा कुछ सामने पर आपा थोड़ी जी पट्टी पाई बैठे अः अखाते पट्टी तो वजह की स्याण आधा है स्याणे आधे नंधे आए नंगे आए अन्न आते घर अन्ने आख लाख साल देता आए अन्न घर अन्नया ख्याल लं घर वरना किबला जब सा ड हो फादशा मान लो बदला लम्बा फरण की जोड़ ही अला बदल आखना ही सारी शायद पवे हूं सा अंदर सा चादल है कुछ बार बत्ती लगे और अंदर नहीं रह सदे اس واسے ہوں سال رولہ پہ تر تر گھنٹے سمجھا پا جا پاسا خاندے گل پہ بندہ گور نالج آ جائے نے آخری فیتنا کچال تھا آخری آنا نبی پاک صلی اللہ وسلم نے فرمایا دیس پا کے سب پہلا चारे नगण वाले योक होने कौन हो अपने चाचे ना चाचे न छेती रलती है जिनस जिन साल रलती है लोह मकना तीस मकना तीस लोहे को खिंचता है ना हीरे को ना खिंचता जिनस जिनसल छेती रल जलती इन्ही जिनसी भैरी के नामा थी دیو مردود قومیں جنا سر ستر دبیا نو ہر بہان اس قتل ستر ستر دبیا مشرق جہاں ہندو ہندو ہندو جہے نے بھی اللہ دے فقیر ادب کرتے ایماندار بابا گوئی ندی نشمیری قریب تباد دربار سے, سے حاضری دکھ جاتے سکھ جاتے ہیں حاضری دے دا منگتے ہیں اگلے دن لاہور کے در ایک سکھ سنے آیا اتنے دا درباروں نے اس آخر دعا بڑی سنی دعا بڑی تا کر کے اس پروفیسر کو آخر کلما چپ اس آگے کلمہ پڑھی تو منافق ہو جائے کمال تو چڑی کو منافع ہو جائے ادھکا بڑی کر سم سمجھی یہ نہ مراد دو ٹولہ بڑے بڑے فیتنے کیونکہ پرانے کھڈاری یہ پرانے کھڈاری نے آخر ویکو نا کنے نبی انہوں کنیاں وی جناب پچھے نشےبو فرار دیا سورت حل ویکیا کنے جناب انہوں نے نم تو نمتنے ویکے یہ ہوں کنگر نہیں ہوتا جی کھنگر کنگر کاند ایک ناٹ ایک ہوتا ہے کنگر کنگڑا دنگڑ بنے پی جی کنگڑا نو توڑے نہ میری سلام کا بدان کم کرتا ہے آنگر بدان دے کے کھلو سکتا ہے بدان ایکو ہی لگے اللہ جی مہربانی کا کھینگر پہ ریزن ہو گئے جن پرانے نے نا اور نظام نظام کے اگے کسم بہتر دی شریف کی جبلا دے فکیر کی جان تعینات دے اندر کتنے نظام مجھے آن کے ہمیشہ محمد رفی کا نظام ना उसकी वजह हक हक का मन है परारा एक साथ डट के खिलोण आला बाकी बादल त झूठ स्याणे आते ने झूठ से पैर नहीं झूठ खिलो नहीं सकता जलंधरे हो अहमदुल्ला समझौ ہوئی بات کا مسدال ہے ہقیقت ابتی ہے مکان میں شی ہقی ابتی ہے مکان میں شہ क्रिकेट आगो कई रंग बटाने क्रिकेट नहीं हों कोल किरला एक दिन किरली एक होता एडा सारा किला कई कोई रंग बदलता है बंदे वेख के तुसा जज बंदे ज मेरे चौखा जा रंग बधेरे پاک بتھی رنگ بٹا رہتے حق کا ایک رنگ حق دکو رنگ پاک پتن ترنگ سال چنگ سکی پاک پتن رنگ سال رنگ ہوتی می دار رنگی ہوئی ری اللہ شام ہوا سدکے جا سدکے جا یہ حق والے یہ دل نہیں رکھتے آتے جڑا رنگ وٹا ہوں رہے انہوں یہو جہاں رنگ پتنی درتا جڑا کدی کو پتل سک اتر ساجا فرید فرما تتینی ہی پتڑی حیران को की बड़ी है ये के मगर सा दलील नहीं सा पुरहान नहीं महारिव रो के वरना वास्ते और ना साहदी सी का जाती धर्माजान लाला अज मेरा अजीत का करदार तेन बड़ा कुछ सुनावा सुनने बैठे गए दास देना थी हिम्मत नास देना حالات ہر بار چھ کے لبتے بھروسے چڈ کے آئے جڑی دور دراز آئے جیپور آیا کوئی کتوں آئے قسم کربی سرکار خلوس وینو درد وینا وا پھر جی کریں جتیاں چک اپنے سر رکھا مدنی سرکار کے بلادوں کے بارے ہرور دیر سمت کے بارے فرداد गल समझी द्रोह कौमू ईसाई क्रिकेट वागो सह रंग वर्टाने सह शक्ल वनिया ने सह रूप वर्टाने पर स्या जेड़े ने जिन्हें किसी का हथ देखया पेलो ही पछाण हो कद पहलो पछाण होट व्या होता है जिन्हें कपड़े वर्मा कद तेरे तो पछाण ला जक की बसीरत रखने वाले ने निह रखण वाले ने उना इना कड़म रंग नहलो ही पछाण लै न हो आ जाके मार आप खां खा, खा ले जिन्होंने बसीरत नहीं मिली अला सुना फिर जड़े बसीरत आने ल शाबाला समझावो इन्हे इस तरह चलता है नी आए वली आए सिलसिला जारी रहना है अला दर्थ वजो फमा पहला मैं तेन इस वे جیڑی دنیا کی تہذیب بنی نمی بنتی پی پھیلتی پی استون تین ستون دسنا دس وا جے تلان کی تحریب کا ماحول اج خلو یورپ تو انگریزا دی طرف یہ تحریب جہی آئی کڑی جن تقریب آخو جنو فساد آ جن انسانیت گہرے خدا کو وہ جیڑی آ جائی کڑی جی چمکتی ہے جنت لگتی ہے میٹا چرا نہر پیا ہو بڑا سونا ہے دیاں دیا چمکا مشینی یادہ دیا چمکا نہیں پہ نظر آتا ہو ہر کوئی متمین خلوتا بڑا سونا پیاؤں لیکن آ میں تینو اس لانتی تاریف تین ستون دسا تین تھم دسا پہلا تھم تین اور حکومت وقرے ہون حکومت وکر ہوگریزاں کا سور اس کل لگتا ہے آتے نے حکومت وکری ہون وکر ہو اس خاطر جمہوریت جمہوریت گٹیے جس دے اندر حاکم رب نہیں ہوں مخلوق دے چند سرمایہ دار جگیردار ہر مغ ہار پھیڑیے جنہ کول سرمایا جوکا ہوں وہ الیکشن لڑتے ہیں نہیں لڑنا ہوں کہ بچارا اس پاس آرچے ہوتا ہی, ہی نہیں نہ کر سکتا ہے نہ ہوں الیکشن لڑتے اپنی مرضی حکومت پڑھا کے اپنے مرضی سالمانہ قانون لوگ چلا جمہوریت کی جم تعریف کے اندر جمہوریت مانے در कोई नी जमहूरीय का बतला प्यता है जरिए अवाम के उल्कि कई तारीफ की माना है बयान किया अंग्रेजा ने आवाम का सोटा आवाम की कंट अवाम के हथी तोड़ना सोटा भी अपना हाथ अपने आप भी बना के भेज़डे भेजने कम पिंजिया पिंजियां साल तेन असा भगड़ा बिठा दिते ने पंज साल तुम तू नो खूब खा पंजा साल बाद बकरियां तेन फिर चुन लवजो नहीं देखी थी آمد آمد آمد آمد سمجھ رہے تنو قسم خدا کرنا یاد رکھنا نبی سرکار جد حدرت حزیفا ہوتے نبی پاک سرکار دے خیر دے بارے پوچھتے سن میں شر پھتا سن لوکی خیر دے بارے پوچھتے سن میں شر دے بارے پوچھتا سن, پوچھ سن کیوں تاکہ کسی ویسے شرچ پس نہ اللہ پہ آئے نہ بولنا کھانا خراب کر چھوڑا ہوئے نبیاں بارے گا بات لوگوں کے گل کر دکان ہے راق سب نلہ ہوں پہلا دسنا پیا حکومت تو وکا ہوگے دی تبج نہیں کی خیال رکھتا آخر جو رب رب کوئی جانبداری نہیں کرتا رب سونا میری برادری ہونی جڑے دا خیال رکھنا ہے رب اپنے مفاد سامنے نہیں رکھتا ربوان جان بنا سر رحمت ہی رحمت ہونا اللہ داغ محبوب صلی اللہ بادشاہی نکومت نی تو وکر نہیں ہوتا توجہ کم سمجھو اللہ داغ نبی نے حکومت ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بیاسی جنگ لڑیاں کنیا یہ خالی ہوتی نا پھیرن کی گل ایک جنگ نے سی ہونی بیاسی کتوں ہونی چاہیے آج کئی ہے جڑے آتے نے ہم غیر سیاسی ہیں ہم خالی درود اور نماز کی دعوت دیتے ہیں کبھی انہوں کی نال کبھی جنگ ہوئی نہیں معلوم ہوا متنی سرکار پیاسی چنگا لڑیے ایسے راستے تھے رب جی دھرتی سے ہوئے رب جی سے اس کے قانون بھی شامل نظام بھی لے ابو جال واٹے چٹے یہودیاں لوا لو دسارا نو چھوٹا پھیر کٹے ہر پاس مدنی سرکار نے اپنا نظام اسلام دا حکومت کا کائم کروایا نظام توجہ فرمائیں کروائی یہودی روڈ کی لانا پیا پتا ہے اسلام حکومت ہوکومت اسلامی ہوئی حکومت اسلامی ہوئی ادلو انگوں بادشاہ طلا بل کے میں گل چاہ کے پھر اگے چلنا وا پیاسی جنگا کے متیبین داخار لیا سرکار نے اسلام کی حکومت کے اسلام حکومت کو پورا وقت کرنا دور کی گل ہے اسلام نوی سرکار ای گوارہ نہیں کرتا نبی سرکار ای گوارا نہیں کرتے کہ ہوئے نیلام حکومت اسلام دی پر چلاو والا تھوڑا جہ اسلام کو ہٹ جے اسلام کو ہٹا ہونا بھی برداشت اسلام نہیں Come uh on. -huh. تک سارے ہوئے دین جس بیان گل نہ ہو ساری شیطانی بڑی ہو سارا سمتا نظام ہو گل ہے اسلام تے بھی گوارا نہیں کیتا کہ ہو مسلم ہوے حکومت چلاو بادشاہ بادشاہ ہاکم ہوئے تو نبی ہٹ جائے ہر سہن نو گوارا کیونکہ بولو سبھان لا ویخ جب اقبال سچ کہہ گا کلندر اقبال بولے آتا کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہا اقبال نے شیخ حرم سے مہرا میں مسجد سو گیا ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا کو اقبال فرماتا ہے، میں پوچھا ہے کلندر فرماتا میں پوچھا ہے شیخ تو مولوی تو مولوی تو پیر تو دسو مسیح مہراب کے بڑ کے سو کہ اقبال آتا ہے میں پوچھا آ ویخ آ ویخ ابلا اقبال سچ کہہ گیا کلندر اقبال بولے اندر کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہے مہراب میں مسجد سو گیا کون ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت میں کھو گیا کہوں بال فرما میں پوچھا جلندر فرما میں پوچھا شیخ تو مولی تو مولوی تو پیر تو یہ دسو دے محراب دے وچ بڑ کے سو گئے ج اقبال آتا ہے، میں مولوی کے پیر تو کہا اقبال نے شہ حرم سے تہے مہران مسجد سو گیا کون کون ہے گیا اپنے تھلے جگہ ہی نہیں تو تھی آ کے ندام مسجد کی دیواروں سے آئی اکبال آتا ہے، پھر میں مولوی صاحب جواب نہیں دتا مسجد وہ اقبال یہ ماحول ستا ہے مسیطے ہے نب دارے ستا ہے یہ دس اگریزان کے بت خان اٹکاؤن وار گیا تے خدا دے گھارے جا کے کھو گیا کون اگریزی بت خانے کہڑا جاگ کے بڑا کھب گیا ہے. خدا کے گھر والی چا گرجے وال تیرے سامنے حوالے برطانیہ ایک ہفت روزہ رسالہ چھپتا ہے اس کا نام ہے ایک نام اس دی چھ اگست انیس سو چورانوے کی اشاعت ایک مضمون آیا ہے اس مضمون دے اندر مسلمانوں سڈے تین کام ضروری اپنا پڑ گے ایک جمہوریت دوسرا معیشت آزاد معیشت تیسرا عورت آزادی تین کم جہنے مسلمانوں ضرور کرنے پڑ گے جینا ترقی کرنی, کی کرنی ہے ترقی پر ترقی ترقی دلا ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی دو اگر کسی کچھ لوگ اگر کدی گلاب جامن شہر چاہیے پیالی ک وی لملہ ہمیشہ دشمن کدی یہ آتا دور ہوئے پورا کوئی نہ کوئی ڈرامہ فل گلاب مقاصد ترقی رکھا ہے. ہر کام ترقی ہر کام ترقی ہونے تم سنے گا ویک گا, گا, گا, گا, گا بھی باقی تک میں ڈرامہ ترقی کا ایمان د ترقی کرنی گے بڑے نا لوگ روے امریکی سب سب تو واقعہ تینا کرو مولی نکو مشین رکھیے کی رکھنا توجہ تٹ کے تھانے چ رکھنا تھا کوٹ چھنا کافر اتنے تیرا نہیں آ سکتا رب نو آخو ترتی تیری ہے بندے ترے نے حکم تیر بندیا تلو یہ سانو گوارا نہیں اصل ابلیس کا حکم تیرے بندیا تک چلو گا وکرا ایک پاس رکھ قرآن آخد حکم و ایک آدھا جس کی کتے اسلام آخد قرآن کتے آتا ہے حکومت اسلام دے مطابق ہوئی مانا ویسے ہوئے ہاضم اسلام دے مطابق ہو سانچے سارا تاریخ بھی سان پسدی نے جی آج پوچھنا پہ آیت میں پڑھ دے نا تین موٹے لوکر میں راجا ہوا اللہ فرما حکملہ آل فرمایا حکم صرف اللہ کا ہی صرف اللہ کا ہی پنتا نہ چلا بادشاہ نہ اپنا نہیں چلا سکتا رب کا ہی حکم چلا کیونکہ بندہ جو بندے کے حکم چلا دے پھر ببیا فرمائی مخلوق کے بھی کہ آئے حکم کہنا ہو اسلام آخ ہے پر اگریز آخد نہیں مخلوق حکم شیطان دا شیتان کیوں اس واسطے کہ کافران شیطان دے حکم چلتا ہے کافران دا بیلی شیطان ہے وہ شیتان آتا ہے میرے پیچھے چلے آ رب رحمان سونا فرما ہے میرے پیچھے چلے آ جائے شایدانشمان میں آدم کی آواز پی کے رکھ چھوڑا گا دے پیسے ایسا میں تھوڑے پیشے جان کے تباہ برباد کر دیا گا रा दाह कभी चल सकेगा नहीं दल सकेगा नहीं, नहीं।, और दा नहीं चल सकता रब देम्बर रेहना होंदया सतून इन शैताना का जो हकूमत वखरी होगी फिर लालमी नतीजे मौलवी देर ची बुराई वर जाती पीर देती हवाम तारें ची वी कोई घर फिर रहमत शक्न इज्जत नही रखना नेक नहीं बचता क्योंकि रियाया तो उ हाकि मावी होंगे जिदे लावेगा वह डरावर न मुराद जिदे गड्डी मरोड़ेगा छेर जिधर फेरेगा उधर ही सारे फिरद پو لکھ سیٹا پہ فرن اگے بیٹھا مجھ کر دنیا رشے نے آخیا پہ کرو حاکم نو تو وکر حکومت وقت قانون وکر کر لو یہ زور روپیہ کافر فرد لیکن اسلام دا دور اس گلتے ہی ہاکم واہ جا سارے سارے اللہ دے قانون حکم د حکم رب صرف رب دلے ذرا ویلے اگر دنیا رب دا حکم نہیں کا فردا ہوئے تبج نہیں کی میں وضاحت کر دینا ادر دین اس روئے زمین کے انسان نے روئے زمین سار حکت اقوام متحدہ دے نال دے اقوام متحدہ کے دے دے اقوام متحدہ کے اتنے پانچ بیٹو پاور کنیاڈو پاور دا مقصد یہ ہے کہ پانچ کافر ملک ایسے نے جنا حق ہے جن ملک باقی ہیں ان کسی गल گل नहीं نہیں مننی गल گل ساریا مننی پڑی وہ او پنجے ہول کافر نے کی نے جمریکا برطانیہ جی. چین ایک بھی مسلمان ہے رے یہ آتے نے گل کرا گے تصا نہیں ٹوکرا سکتے تھی کرو گے اصا ٹوکر مار دیا یہ مطلب ہے پانچ کافرا کا حکم اس لئے دنیا تلتا بادشاہ آتے بادشاہ آگوں پھر انٹر ہی چلائی بیٹھے نے دنیا کے اتارے آن آئے پین کافر کے حکم تھلے پہ جڑے انتہائی پلیس بیٹھا ہے انہوں کا پڑتا وہ پردا سا بیٹھے نے پی آتے ہیں تو سر رات چلاؤ میں جلنا ہوں اس نظام دسیم چکی بنی کڑی نہ کوئی بازار محفوظ نہ کوئی پنڈ محفوظ ہے نہ کوئی تاروا خوب میں اگلے دن ضلع گڑے تقریر تے گیا ایک ٹیکسی کا ڈرائیور میرے گل آپ آت یار میں ایک بابے نال بیٹا جا کے چاہ پیتا سا پیار سے بابا میری آتا پتر اصی پہ باہر نکلتے سن تے دردے سان سپ سا سا سا تو کتے بے تو سب کتا بڑا پہ جائیں हूं निकली ना करो क्या खाले चोदा तो हूं डरीदा बंदे को इमानदार दसो इत जिन्हें भी आए बैठे चाहे इलाकों में सप कुत्ते का डर है किसले बंद डर पाया सच बोलिया जी तुशा खारे च रात को जागते पाए हों میں کل جیب تقریر کی انہوں نے وہلی دس آیا پانی لاون اٹھ بندے جا رحمت بڑے نظام و رحمت برے نظام یہ تال پیا تین ہال امریکہ تے برطانیہ کے ان ملک کی خبر نہیں دور کے ڈھول سوان نے سیارے آدھے پیار ہو سکوں جو عشق پیا کر ایب دستا ہی نہیں ابھی دہائی خدا بھی پتا مارنا بھی سیکنڈ پتا نہیں ایک منٹ کے اندر امریکہ اندر قتل ہوتے قتل امریکہ رات شام بچا باہر نہیں نکل سکتا جنہیں نہیں بار شکاری فلے آتے وہ دکے والے چکے تے لے جاتے بدکاری کر کے واپس آ واسطے سب کو زیادہ سواریاں اصلا اگلے موقع استعمال ہوتا ہے جدو کوئی بندہ اتھے باہر نکلتا ہے نہ انہوں نے مانی کار کیا چکیا معلوم ہوا جدو تین حکومت تو بخر ہو گئے پھر نہ کسے نو امن نسیب ہوتا نہ سکون نسیب ہوتا نہ کسے کے گھر نیکیاں ہر کھو پورائ پہلے کم کرتا ہے جیتا ہے دے گواہ پر اللہ رو मिठिया मिठिया करना चाहने पर फरमा है बड़े झगड़ा न बड़े लड़ाके फसादू जदों फिर के जो कम करते कमजोरी की ایک نسل برباد کرتے ایک فصل برباد کرتے جڑی ہوگی بھی. ایک نسل سے دوسل وہ اللہ دا دران ہوں میرے کو کتاب ہے اس کتاب دا نام انگلش روگ سٹیٹ ترجمہ کی جس نے نا ہے سید ناصر علی اردو ترجمہ جن کی اس نے نام رکھ بد مہاش امریکہ نام رکھا اچھا اس کتاب کا لکھن والا کون ہے پیلم امریکہ دن والا ایک صاحب اتوار لکھن والا یہ ہوں اپنے ملک کے بارے اس سرے جی پکتوں والا کیوں پکت والا تو مومن ہوتا ہے نا کس لکھا اپنے امریکہ کے بارے بدماش امریکہ کی لکھا یہ کتاب جب چھپ کے امریکہ میں چاہیے نا پہل پہلے گیا استفار برپا کر دفر ہے, ہے صرف دو گلا سنا ہوئی ہے سنا چھوڑا ادھر اللہ دران کی صداقت کا اندازہ پھیر لایا کتاب دے صفحہ نمبر ایک سو یہ پہ لکھتا ہے امریکہ کا کیمیابی وحیاتیاتی ہتھیاروں کا ملک استعمال امریکہ دوائیاں دے دوائی شہریلیاں دوائیاں دے باہر دے ملک کیویں حملے کرتا ہے کال ہوں پڑھ سنو بولو आज जग तबका बैठे जरा ख्याल सुनिया जे शहरी भी बैठे ने रंग दोव चढ़िया पोवे रंग चढ़िया पे तरह सहमत सुने आता है जहरीली गैस और जरासीमी हथियार तहसीब को उलट करके रख देते हैं بھی اگلی تہذیب دوسرے کی برباد کرنی ہو سہریلے جراثیمی ہتھیار استعمال کرو جراثیم پلاؤ جس نال اگلی تہذیب آپ کے لوگوں کی برباد ہو سی زندگی ان بگڑے گا بچار بیماریوں سے لڑنے کی بجائے ان کی احتیاط سے پرورش کی جاتی ہے پمن جڑی امریکہ کی کرتا ہے بیماریاں نال لڑن کی بجائے وہ نو پالتا ہے کی کرتا ہے اے امریکہ دے وچ راہنے والا را لکھتا امریکہ دے خلاف یہ بیماریاں نو پالتے نے آخر انسانی جسم کے نظام کے بارے میں اپنا علم اس نظام کو نکارا بنانے کے لیے مؤثر تدابیر اختیار کرنے میں استعمال کرتے ہیں کہ جہٹر نے وہ کی کرتے ہیں بھائی جسم کے نظام کے بارے جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ اس نظام کو الٹا نکارا کرتے یہ دوائیاں دو جس نال ان دو چار بخت ہو لگ جائیں ایک تے نکل جاوے تے پانچ سات مگر لگ جانا دارے اور فصلوں دے بارے, فصل بارے، چھوڑ سروی ماہرین کہ ماہرین جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرتے ہیں جن سے فصلوں کی زیادہ سے زیادہ تباہی ہو جہے آرام محکمے ماہرین طریقے آخت کرتے ہیں جنہوں فصلوں نو ہو بماریاں اے جد سفرے کرتے ہی پڑے توجہ نہیں شہر علاج کرتے مرن اپنے پنڈ آج کرتے مرن اچھا صفحہ نمبر ایک سو چلی ہوں سفا نمبر ایک سو نا یہ لکھتا ہے حال ہی میں منظر آم پر آنے والی انیس سو کی سی آئی اے سی آئی اے امریکہ ایجنسی سی آئی اے کی دستاویزات سے انکشاف ہوا کہ ایجنسی نے فصلوں کی تباہی کا خفیہ تحقیقی پروگرام تیار کیا جس کے تحت انیس سو ساٹھ کی دہائی میں دنیا کے بے شمار ممالک کو نشانہ بنایا گیا تعلیم جابتا ہے اردو بھی سمجھتے ہیں آتا امریکہ کی سی آئی اے مچھے تباہی کچھ استعمال کی, کی خالی تیرے تیر دنیا کے بے شمار ممالک پر کیوں؟ وہ ہے کا علاقہ ابھی چلدی فیکٹری دہارا بیماریاں لگ چوکیاں دوائیاں وکن توجہ نہیں کی تھی. جب کب پہز رکھی تیمار ہو سڑتے اتنے تو وہ جا میں بیٹھا ہوں نا گور کن قانون والے ہوں نے یا اللہ کوئی کو خیر کو دی خبر آ رہے کوئی قتل تھی ڈاکے تھی آپ کبلا امریکہ برطانیہ آیا ترقی نسل بھی برباد کرتے فصل بھی برباد کرتے نے تیار دیکھی پہ قرآن کی کتاب دا حوالہ بھی نہ لگا ہے قرآن صداقت دے سر کے جان قرآن کی عدمت سد کے جاواں قرآن نے دوستی دا حق سڈے ادا کر چڈیا ہو جی ماں نل دل سے خدا کی قسم کر کے آنا بیماریاں گلاج لگی میں پتریوں کے دم کر کر مر جانا ایتریوں ایالی اتنے نہیں جدر بھی جا بھی جا پورے پاکستان پتریوں کی برمار ہوئی کھڑیاں آ جی یہ پتری رہی نئی لگتی شوگر پرشر جی گل کرو بالی جی میرے نالچی نہ نا بولی کیوں بڑا کا مریض ہوں میرا سوٹا بڑا جس فصل زیادہ تو زیادہ دبائی تر علاج کرے پائی کھا فصل لگے پڑھی بھائی کمال سٹ سٹھ من کلا کدیے چار بیماریاں چار بماریاں اسے کھا جی کینسر شوگر بلڈ پریشر کالا یارکا ستر یہ بیماریاں آئی پہلو تو چار بات کاٹا دینا توجہ نہیں ہونی سو سات تو امریکہ برطانیہ نے یہ دیا یہ طریقے اختیار کیتے تو دنیا جس نال بیماریاں فصلوں کے اندر زیادہ پیدا ہو ساتھ تو کو لکھتا ہے سٹ تو پچھا چل تو تو کینسر بخا ایسی کسی کے دے ایمان دسا شوگر کیسر شوگر بلڈ پریشر کالا جرخان کار. ہیپاٹائٹس ڈی ہاں بڑا ہی مہربانی کا پتا کی کرتا لڈ کے تو بساخیاں کچھ دینا اکھا کٹ کے لا دتا پہ لے دو تاریخی قومنا بھی نا مراد ہے تین کا نہ لا نہ کٹ بینر چھپے ہو گے کالج کال کل رکھا جا رہا ہے ختم ہونا ختم پیتی سوا ہونا انہوں کی ماں کی سری انہوں نے گڈیاں بلاوا یہو جہیا جہاں پیدا کر پخت والے تا کر کے ہوں ہسپتال پڑھا پی جڑا مریض ات کیا ہوں جدو گھر پڑتا ہے گھر والے سارے مجھے پائے ہوں پوچھتا بنیا خراب جی مجھ سی تیر گئی جی اما دیا ٹوما سر تو لا چکا हर शा तेरे ते लागे असा पिछो कि खाना है तू उठ पी डिग पाया बीमार लाल की गवाई हवा बीमारियां बस चलना इतना निजाम सी ना چکر کر کے نام میرے نبی کا نظام شرابر احمد شرابر احمد بماریاں نسل بھی حرام کرتے ہیں نسل حرام کرتے ہیں پسلام بھی برباد کرتے ہیں پسلام پچھلے سال سے گ سنتی ہے سی پہلو ایماندار کھڑا جی پرسنل قطرے بلایا جاتے ہیں جو بلایا جاتے ہیں पर कोई कोई सच आता सच बड़ा औखाया किए यद टीका सी بہاد سامنے حوالہ دیکھ کے دے میں سابت چوبی اگست کا تین ہفتہ اگست تین ہفتہ دو ہزار چار سے آیا جلسے ہیں. مائے مائے مولی ہیں. ہیں. ایک گردی فلاس کے بچیاں جگہ جگہ پچیس سا بیٹھی ہوئی سال بیٹھی ہو ٹانگے بیٹھی ہوگے ہی فرق بچے قطر کرایا ہر وجہ دشمن پوری پتا لگا جان آپ سال پچھلے دیہ جن حقیقت جنہ نام مراد نے انہوں اگوا کے انہوں کے گھر میں سہریلے بنوائے جڑے اپنے ہاتھیوں بنا کے بھیج گے وہاں کا کیا بیماریاں اور بنا لگا شادی لا من وی من والو شدتوں اپنے تم سکھا پہ راسنا بنایا نہ بنایا گی آیا اپنے رات نہایاد خبا لاجے فساد کپال کا مانا کچھ جا تفصیلات لکھا ہے کپال کا خبال ادا کرواجے خبا دون فساد کمی نہیں چڈنی کپال کا مانا لکھا کبا لگے پرساد نہ تقسیل لکھا ہے فس چھنی کبا دکھا اکل قدر فساد کماج فساد تین پاسے فساد کافر پا دے اکل بھی فساد آ جانے نہ سوچ رہے گی نہ کل رہے گی نہیں کرے گی یہو جاگ راستہ کھیل فساد پار کھیت ہر شاید ہر کم چندرے فساد انہیں پا دیں الا پر اکل والے جی تو عقل والے جی ہاں تو جی واپس کرتے تھے لیکن ملا پون آس پیار نہیں کرتے بولے جے پر وہ ایک پاسے مری کھڑے تھے وہ ترشمی رکھتے پیار کرتے جی میو نا بل کی ساری کتابیاں ایسا بیان آیا اسلام یورپ امریکہ میں بڑی سے فلائی تو بس جو دے بھی جی. اے اسلام کا بڑی تیزی رہا ہے اور میں رمضان کا چاند دیکھ کے مبارکباد بھابی سونی دس بھابی نے مبارک نہیں دیتا شیشا شیع ایک دوجے مبارک دیتے دینتے امریکہ مبارک جو کم لینا ہے وہ لیا فائدہ کلا فرماندہ جدو ہوتے وکرے وکرے ہوں اللہ کی کرتے ملا پینل گیس انگل پالی دوڑ رب سچ بولتا کہ مونج رہ گئی ہے کٹی چڑا لی ہال کوئی کسر پی پوری نہیں ہوئی ابھی کھیل آپ کہ نہیں کبڑ بیماری لائی جس دھار تھلے بھی پیسی رکھتے دشمنی نہیں مرتی میرے آ جاؤ آپ بم بھی مار کے پریوار کرتے رہانسی رب اگے فرما مل مو فرما لو مر جاؤ اپنے مشکلو اپنے آپ اگے رب فرما ان کم سرس کمانا سن اگر مومنو تمہیں کوئی اچھائی پکچے تھوڑی سی تھوڑی سی کوئی چنگائی ہوگی آفر بوج جاتے نہیں, جاتے نہیں, مار جاتے ہیں غم زدہ ہو جاتے دکھ لگ جایا کہ نہیں خوشحالی ابھی کیوں ہے اگے من تو سب کچھ سجا جدو تہچے کوئی برائی تہچے تکلیف تہنچے دکھ دے. ایک قرآن کا منافق جہا میرے پڑو یہ رب سن دباد کر دیتی ہوں ایمان نالیو دے قطرے کی دن ہے बीमारी होने मैं मोटी जी गल समझा सा बच्चे बीमार हो बीमार होमारियों कई पत्थरिया कई किस बीमारी बीमारी फसे बच्चे आप हस्पता लह जाने थपा थपा पैसा का लग जाता है जड़े बीमार होगन मुफ्त उन्हों का इलाज नहीं होता जे तंदरुस्त बच्चे घर पैने उन्होंने खर्चा बुझ चुकी खड़ा है آمدہ کوئی گل نہیں آئی قطرے آئیں کل میں جی تقریبا کل دس ایک قطرے نہیں پلا لاہور کڑک پہ اتو گوری हा बंद तो इतने वेच जनाते पेड की गल गोरी आई अच्छा मरते हो रोटी खावट कतरे पिलावट گوری آئی ہے اور دس بغیر لیڑے پہ سن تو فوٹو اتار کے جب دین لکل اور اقل مٹی سواہ فرنی نہ جو خدا کیتا تے نسل بھی برباد کر دیمان پونا پوری دنیا نسل بھی برباد کرنی تخلا بھی جدو ایکومت ہونیا کے حکومت دے دے حق ہوا تھوکا بچ جائے قسم خدا بھی اسلام ہے اس سفا کا نظام ہے جہاں ہر کسے دا دوست ہے ہر کسے دے کار چ رحمت بننا چلتا ہے جتو نبی کا نظام آئے بیماریاں در بار بار بار بار بار ایک جو ست پورا تفصیل سے میں کر سکتا شور شروع کرنے لگا عورت کی آزادی کی عورت آزادی کی آزادی یہ کیا ہے عورت کو آزاد کرنا ہوگا آ. اسے باس طور پر خود کپیل بنانا ہوگا مگر اسے کتنے انقلابات ٹوٹے ہیں ان میں سب سے عجیب انقلاب اور تو فرد کے تعلقات میں انقلاب ہے تعلقات میں انقلاب ہے اسلام نے اس کو اختیار نہ کیا وہ تنہا رہ جائے گا عورتوں آزاد کرو بلیاڑا کٹیا جلوس بلیا نہراں نہ کٹیا جلوس کی آخر ظالموں بکا ہوئے اور بکری جار آکری آزاد ہونی چاہیے ہایو دال بکری پدروں سڑدیاں سنتی بکری ना ना में बड़े हो अपना मालिक बने खेगा बकरियां जो निकली ना पकता نہم دے دے لما چی لاتی جی شاید كی اچھی آزادی دے رہے كی دے ہے دوسرا مقصد کیا قابل تو آزاد ہونا ہے عورت اپنا رب کو آزاد ہونا ہے غبارسول کو آزاد ہونا ہے قرآن کو آزاد ہونا ہے شرم و کو آزاد ہونا ہے عزت شرافت کو آزاد ہونا ہے شان و شوقت کو آزاد ہونا ہے سرد سائن کو آزاد ہونا ہے ماں جو کو آزاد ہونا ہے میں اگلے یہ بہدل پوری صاحب نے میرے کو آئے کہہ لگے پور کا بڑا وڈا کرانا ہے اتے اس کی پچی تاریخ ہوئی ہے فائر بار اعلان وغیرہ ہر پاسے کرائے کہ جناب اپنی بچی دی شادی رچاؤن لگا بندے کٹے ہو گئے برادریاں کارات گیا نش پہ گیا پوچھتی ہے ایڈی خیر تو ہے کوئی آپ کا مر گیا ہے یہ جو ہے وہاں تک بچیے آپ تعلیم سے فارغ ہو گئی ہیں تو آپ شادی کر رہے ہیں ڈیڈی میری تو تین سال پہلے شادی ہو گئی ہے میں مصروفیت کی وجہ سے آپ کو بتا دوں سے وہ ابا بیٹھے منہ بھائی جب بھی میں تو بہت کتنا اد بی سال پہلو بہت آزادی کا لا ہوں کپڑا ٹکڑا ہر आख्या दफ्तर हर अगर बैठे हर बैंक बैठने दलान खड़ो दलान सौने दलानगर बैठने की डिपी लगी है अच्छे ने शर्म नहीं ड्यूटी ने पूरी करनी है तवजोड़ी है दे दे। برباد پھر چکی پھرتے ہم ترقی دینا چاہتے ہیں ہم ترقی دینا چاہتے ہیں پزا دی دینا چاہتے ہیں جیو جیو ایمان پی والے چاد کپڑے پاوالے چداد مارکت, مارکت ایک دکم کے تھلے دے حکم دے منے جی پیو دے کھارے پیو دا مننے. اگر اپنے شہر دکھے تو شوہر کا منے اتے آخیا پابند جتھے آزاد سی جتھے آئی ہے دفتر چون ڈیوٹی لگے لگی ہوئے یہ تے تماشے موتر وید میں دیکھے موتر وید پہ افسرانی کھڑی مرد کپڑے لیاوے بری موٹے شریعت کے مطابق کیونکہ من کا تھا بہو رکھا دین ہو جس کے کپڑے بریف ہو جائے اس کا دین پتلا ہو جائے جی ہال جا azif باغل پور بہبلپور املور پشاور چلو بخت والی میری گھر والی ہے اتنے اجازت نہیں جب سو جائے تو ڈرائیور پیچھوں کلوتی ہے سر پیچھوں بیٹھا کجر مسلمان کی بیٹی بلائی رہی کی کرے گا تیرنا اچھا Kamal e Islam نہیں ایمان ایماندار دس اور رکھن گے کہ ٹوٹے مار کے کٹنگ گے جتھے ایک گل پیچھے ٹے مار کے کھٹ اتے آزادی جی گھر سو سو بارہ بولے مرد پھر بھی برداشت کرے میرا سفر دا ساتھی آپ مینو تو دسو ریاضی کتا پڑیا جی سدکے جاس اور آزاد مسلمان کی عورت سی ٹوپی آج جاری اکانوس انیس سو اچ دوپٹا انیس سو چورانوے بید. اے بختاری ترقی چڑھ گئی आजाद हो गई है आजाद हो गई आजाद उन्नीस सौ पचानवे में, में से आ मैडम बनी यह न पाया फिर भी पिछों है इधे तक दौड़े थले खड़े अंग्रेज आ खड़ा अच्छी दिल सा पुत्र हमें नो थले की लिख्या सकाफती तरक्की की कहानी तस्वीरों की जुबानी आखिर तरक्की आ होनी तो आई आई तो तरक्की। है इथो कोपी आद आएगी आखिर का पिछों है इतने ढंगा वोले थे खड़ाई अंग्रेज आ खड़ा का दिलता बुकड़े پے کی لکھا ثقافتی ترقی کی کہانی تصویروں کی لوگ آگے ترقی آ ہونی ہے کٹنا ٹوپی والے بروکے سے اتنے لیا اگے تیر دا نشان ترقی جاری ہے उन्नीस सौ पचानवे कि बनिया था है। चड़ी यही ना गल हूं तो मुड़ जानवर सलामी दिखी खड़े दिलू प्रत पड़िया दुनिया वेती है पी आजाद हो गए मालूम हुआ اللہ بھائی اقبال کا سنا بول بول ہاں یہ سکولوں والے منافک اقبال کی فوٹو تو کچھ کا نام اللہ اقبال میڈیکل ختم اور نام اللہ اقبال میڈیکل کالج کا اقبال اقبال اقبال سکول جہول یہ کی فوٹو لٹکانے والوں اقبال <سؤال> کی فکر جو چھپا رکھی ہے تمہیں پتہ ہے وہ محمد مصطفیٰ کے دین کا دیوانہ تھا دیوانہ تھا کہ وہاں بھی اندر خیرہ راؤ روپ بتا لوگی والے کاسا گا میں اگریزا دیولہ گوری ہوتی ادھر میرے کو تاریخ کرسما شدید پہ لکھ دیا علامہ اقبال کا ایک بیان اس نقل کیتا ہے اقبال نے فرمایا جس قوم نے عورت کو ضرورت سے زیادہ آزادی دی وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی غلطی پر پشمان ہوئی ہے عورت پر قدرت نے اتنی اہم ذمہ داریاں عائد کر رکھی ہیں کہ اگر وہ ان سے پوری طرح پہدہ بھرا ہونے کی کوشش کرے تو اسے کسی دوسرے کام کی فرصت نہیں مل سکتی اگر اسے اس کے اصلی فرائض سے ہٹا کر ایسے کاموں پر لگا دیا جائے جو مرد ہی انجام دے سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار یقیناً غلط ہوگا مثلاً عورت کو جس کا اصل کام آئندہ نسل کی تربیت ہے ہے یا کلرک بنا دینا نہ صرف قانون فطرت کے خلاف کر ہے بلکہ انسانی معاشرہ کو درہم برہم کرنے کی افسوس نہ کچھ آزادی دتی ہے نا وہ فطرت کے قانون دے خلاف چلے نام کدی پچھتا پچھتا پچھتا بولو بولو मर्दी जो एनी गल चे ना बेगा रही हो? کمائیے اور <t tambra> <laughs> <that> پنٹوں گیا شہر کو خیر پہ آتیگم صاحب وہ اگو آتا ہے نمبردار कोई पता सुन नहीं वहां बखना वाली जारी बैठी ना बाजी ए सारिया मेहरबानी लागी تکسیمیاں <سؤال> ایسا دنیا واگ جمنے وغیرہ پڑنے پائے آ سانے اخبار میں چپ کے پاس پا لو پاکی ملاقات ہو مار کے آتا جو کوئی ہے rana na la ta سے سے سے بٹے میں अगला अज़ाब चले बकरा पे आवे अगला अज़ाब बकरा पे आवे रकल खमदी ये तपिश सरकार में तेराई साथ ओरा नजआब में आप बहाने हैं दांत खाना खले में तोब खिसम पे तो क्या मेरा आया सताएगा papa god god Thank you. سال قبول ہو گئے جب بلوجمان ساتر والی جن میں یہو جی ہیں سنے گا جتھ مان بھی بچن لگا that doesn't fire. You've got to buy a pool? آج اس لیے ہم ان کی خان احمد کو حاصل کریں گے آپ فون نمبر سر سائٹ چھتر پچاس نو سو بائی محمد فضل احمد تمام کو حاصل کریں گے کس کلاس कथा है बोलो थी था हाथ हम छूटी खलोर है हा कुछ भागोला चौक रहे दिए। तो दीजिए ایماندار درسوئے خربوز کبھی گلا رکھو گے بکری کبھی بلیاڑا کر کے چڈیاں گے سچی بولے چڑنا بنوا دھی جڑی ہے وہ سڈے نزدیک خربوز جنوبی قدر نہیں رکھتی جو خربوزہ گدر اگے نہیں رکھنا کپڑے پا کے कपड़े के भी रखना है। तेन पता है कि टोकरे से कपड़ा पाया भी होने एक चक मारना जिदर खार ने चादर तो खबूते सारे खा ने। तो खा जाएगा गुजार्टमानसो مستی لائے بیٹھے سونے کا گھر جی رکھی بٹھے ہوتا پراپت کہڑا سات کے آتی کہ जी सौ ओनू टाकी लगी हो गए चुकते भी शर्म आवे भी मैं घेरी बुला पाया सची बोली जुती सुथरी हो ची वाहवा कवादी इधरों ने बाल चलनी है اگو جی سجے ہے کا سجدے ہی تھانے ہے کھ جی سچی میرے مار لگتا رکھ لان سے سکول تعلیم قان جن دی قدر تھی سمجھائی رب دے چک تھلے ہوئے سکول چڈی آنے دفتر چڈی آنے فیکٹری پہنچائی آنے آتی برابر جنہیں بہن دیر نائن دتی سدار کی علم دن سجنا سجنا سور کا جو ہرن چرک ہرن نہیں بن جانا برفی برفی نکھ دے گند چرکی کا ہن برفی نہیں بن جانا پشاب کا نام دھد رکھ انہیں دن جان جہالت لالت بےغیر جائے لکھا ہو جا کر بنا وہ فرمائی ر बसाडरी फिकर फेटरी फिकर दी घंटे घर मरद पानी जाना पाती हत्या उठ मर आप ही ला इस वास्ते तेरे गई मैं तेरे पानी पान के रहा है वे? مرد کر کے راضی نہیں سکول عزت بھی لٹوائی عزت کے بعد چکتی نہیں عورت بھی خربو کربوزا گدڑ دن چی بچا بکری بنار دیں بچی غیر مرد منہ بچتی سجر جنا مردی زمانے کا ولی ہوئے فرما دے عورت کسی نہ پر کروسا نہ کر, پر کر بھا فرشتہ بھی بندے دی شکل آ جائے فرمائی گئی عزت رولی گئی لیکن ان کا حال یہ قسم خدا کی کرکے جہاں شان گار پائی بیٹھی سی وہ بھی مک گئی اتنے ایک بندے نو सिर साई पानी प्या वाल गा नहीं पही है सत्तर बंदा कमीना बैठा है कोई हिंदू बैठा है झूला बैठा बैठा सर आर्दन आती थ पर आहो मार مرد ترستا سی جو میرے نال ہاتھ کے گل چکرے پر بخاری کو گھر دے اندر چھاڑا پاندنی سی حقوق جی؟ جی پورے ہو, ہو گئے نیورت شعور پا گئی پہلو گھر اندر رول گئی سن ہوں بادشاہ تے عورت بولیا معلوم نہ رول برباد کر چیز یہ برباد کرک بس پاگل کا پتر جو دنیا بن گئی نہ آئی آرکی ترقی پہ وہ ترقی والی گل گلا پور ہو گئ ہو ساری اچھا کبی دا سردار فش ایمان لال دسو قوم کا وڈیرا اس ہے کون دریف بنتا کوئی کیوں جو تھلے جو ڈاکو نے سارے ہاں جی این ہونا سیا آدھ نے بعد جو ہوبڑا باغ بننا کان ہوگو کان بننا چیڑیا ہوگو پچھے سارے قبیلے دا فردار دا او شریف لگے <تصح Fusion cou deltaFi> دنیا جانے کتنے پی آ پہ اگے آنا پگ بندی وہ ٹائی فیوری اچھا تو جنہیں کول کام کرا جا او کمینہ ہوتا ہے شریف سچی بولی ماردار کیوں ان پتا کہ اگ کام کرنے والے بیٹھے نے کام کرنے والے جڑے بیٹھے دفتر ہے وہ ہو مرک شریف تو سمجھدار بندے جی میرے جیسا جو بندہ چڑاوا جائے تھانوں میں آخر یار سردار صاحب بندہ سڈا نجا ہے نفی بیٹھا چڑھ دے ہوں کی کرنا تین بس لچا ہوتے رانی شرابی چور چکے ڈاک ہر طرح کے کمینے کوئی کھانے کو کھانے کوئی لٹن لے کوئی لٹ والے افسر سارے چھوٹے عملے وڈے سارے پے رہتے ہوتی کھلو خوش کی کھلا ہوگی رات کو جنہیں مرضی بچا کھلاوے جنہیں مرضی کٹا کھلاوے جن مرضی ڈنگر کھلا جن مرضی گڈی کھوا لو وہ پھر فون چکلے ہلو بندہ چھوڑ دے سر کون اور او سر کون او سردار سر سر بول رہے خان خان سر سر سر سر وہ سر می دس مین شریف جائے ہاتھ جوڑے گا تیری مہربانی تیری مہربانی اٹھے چلے دسی میں میری نوکری کا مسئلہ پیڑ ملازمت مسیا ٹوکر پانی کا دسا تیری مہربانی آئے قسم خدا دی کر کیا آنا میں نقشہ تک کھینچنا تیرے سامنے آسا تین پتہ نہیں میں اس ہنس مکھی تنو کی سمجھا رہا وا کی سر؟ کے کے تلیا وا بولنا کوئی سوکھا نہیں کسی سنیا نہیں تو فرم ہاں ویروارش فرمند صدی دا وڈی بلا ہاتھی جی اندر پجارو لنگی اص کے سلوٹ نہ کیتا اگلے دن ہاتھی سڈے بال بھی لتاڑی جتوں گی افسے ہو گئے جی پجارو گٹ تیتی جا جی اندرو آخ گا تین ویلا لے مونج کتا میں تین چھڑا پھر اچھا وہارت سوا تو فلم مساجد مسجد شور شرابے دنیا دیا واریاں گپ شپ پہ چلتی مسجد ال دکھاؤ جتیا کون رہ کون ہو گیا اچھا مہاجر رنا گانے گانیا سر آم ہونگیاں فرمایا وا, ساز بھی ایمانسو اس لیے کوئی گھر خالی ہے سچی بولنی کجری ہر تھان سے بول دیا بولدیا ساز ہر تھان سے خرک دے ہر گلی کچے اچھا تے اے میں تیر کو کیا مسلمان کھلن تو پہلوں مسلمانوں کی تیاں اویلیبل سن بابے اتنے بیٹھے نئی یہاں پوچھو یہ آتے نے سان بزرگ سڈے دستے ہوں سن بکا تاوے کا گھر گھر کنجر نچن گے کیوں بابے وہ آدھ ہوتے سن مانوں ایک سکولی آد ہے وہ چیا پہلے لوگ بے خبر سن بے شور سن میں ڈنگرا جو تج تو توا فرنا سی سو سال پہلو دس دتا بےگر خبر تینو نہیں تین وجہ پر اول ہوئی نہ میں گانا ڈانس سارے وال سکھائے جی کر کے ایک کجری مرے تے ہوں لکھا پیچھے تیار نے بات شو ہے کہ اچھا ہوں جتنے ڈانس ناچ تے بے پردگی سارے کام غیر مرد تے گپا سکھائی جانو اس اور جتھے ایک کام سکھایا کی وہ ہو ہوجر خاندان کی آدھے ہو دیے صرف نبی پاک دے دین نہ خدا جو دیتا ہے اقل بھی چھین لیتا ہے قسم خدا دی کر کیا نا اج میں کوٹیاں کھوتے جانور بیٹھے دیکھے اب جل ماسا اقل کو نہیں پہلے چگیا آندیاں سن جب آ سن مرد فرشتے سن اور جنت دیا ہورا آ سن فرمائیے آپ کا مفتی بدولوں میں چیشن پاکستان چلو شراب پی پیوندی کی بہتے نے شراب دیا فیکٹری اج نا نا گزرال کال شا کاکو کو خوشبو آئی جی آشبو موتر, دی ہوں دی. خوشبو. موتر دی خوشبو نہیں آتی بدبو بدبو ہو گئے شراب پیو دبی پاک سرکار دی شریعت کے مطابق اندر شراب تے پیشاب ایک حکم رکھدا ہے شراب دا ایک قطرہ کھوچ ڈگے کھوپلیت ہو ہے پیشاب دا ایک قطرہ کھوچ ڈگے کھوپلیت ہو جندا ہے اور توجہ پیشاب تو دے تو جو پشاب ایک قطرے نال کھوپلیت شراب دے قطرے نال بھی لگ کرے برابر نہیں مینوں آخر دے پیشاب نالوں شراب سخت کیوں جو کوڑے دی سزا شراب تیشاب سے نہیں کہ میں آنا ہونا جہے بندے شراب دا شوق کردے نے نا وہ پیشاب دا بھی کر لیا کرفت کا سودا اپنا گے एक आपना माल है किसी को शराब लैन जाओ अगर सुता हो सौदा है आप पक्षता हारे जागद उत्तों ए नशा भी बड़ा होना जी पिशाबना बड़ा नशा होना क्यों जो शराब अंगूर का नशो हो یہ پورے بندے دیمتی بلکہ پاک نبی سرور نے خنزیر سور خنزیر بار لا ادا کے شراب دو پلیتی برابر رکھے ہاں میرے پاک نبی سرور نے فرمایا سپل فرمایا شرچی بندہ شراب ویچ دا, دا کی مطلب شراب ویچتا تو مطلب خنزیر گوشت کیوں نہیں ویچتا جو ہے تو برابر دا پلیس اچھا مان گل دسو ایک بندہ فٹے تو جانی پیو گے تو شراب لینے اقل نہ رہی ہاں اقل نہ مستفا کریم کندھ نہ کر دے یہود انگریز والے پاسے رخ نہ کر دے جو جانور تو بد ٹارے تو نبی سرورت تو آ لے सुबह अच्छा ए भी काम पूरा कुछ पुलिस आज बेचारा तुर जाए ना गरीब इधर उबां फरोलन गे खिधरे चरस नहीं फिर मैं फिर एक ना रावल पिंडी गल पिशावर आ रहा स रावल पिंडी जनाब मैं आबा फरोली जान जनाब درے دی درے پائی دے تو تو میں میں یہ پوری فیٹری شرابی کریئے فیٹری نہیں دسی ہو سکتا اتنے بھی کوئی وقت والے بیٹھے ہوئے اس زبان بیان والے لوگ لانچ برا گے سکول کتاب ہو پہلے جانور انسان ڈنگر بر نبی رسول انسان فرش فرشتے جرش کو شرما سن سکول بلکہ تنظیم مدارس دیا کتابر لکھے کھڑا ہاں جی تندری مل مدار سہل ستر پاکستان پتر بچے فارم نمج لال بولو سبح لمج آ گئی کوئی نہ سونے کی فرمایا اے نگ واقعی سارے پورے ہو گئے معاشرہ پورا ویک لا جو جو کوئی شور دی شکل کوئی باندر دی شکل منہ ہو جائے کسے شہری بن شکل بن جائے شہد شکل بگڑ جان د آخری جی مڑکے ڈگتے مڑکیا واگ ڈگن عذاب آب رب سجدہ سونے نبی فرمان کی روشنی چیز آیت عذاب نے تیتی لکھ بندہ یار موہنا سوکھا ہے سویر چوچیاں چڈ کے آدمی سن بجے آیا سکول، سکول چاہے چین جانا پڑے کہ منافقت کفر کیا رسول اللہ دی حدیث نہ آو رب واہ شریف مولا دل, دل دراز جان دیا بڑا دے جہی نے پیرو کار رہا جی کافر دے جان تو تٹو دے پہ جنوی دو گورنمنٹ ساری یہ اسلام دشمن نے قوم بھی دشمن ہے نے پچھوں نو حدیث کرسولا ہے دل دا حال کی ایمان انج مک گیا ہے یہ پورا ملک پوری گورنمنٹ سارے کی آخر نے شہید ہو گئے ہیں ہیں کیوں گئے دو کیبکے زیادہ سن دو طبقے زیادہ سن بالا کوٹ دا علاقہ تو رائڈ والی رائوینڈ والے سارا سائن ادھر دے رہے سنا کشمیر دا علاقہ سی وہ یورپ یورپ زیادہ ادھر دنیا روی سی اچھا اور جناب جی اللہ تعالی کا ویکو سردار بادل دا انصاف دیکھ سبحان اللہ ملا کے بول سبحا ملا شریف نے مظفرآباد شہر گرک جدو نا